یہ ایک پر نور کتاب ہے اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف اللہ کے رستے کی طرف اللہ, اللہ ما فی السماوات و, ما فی الارض و ویل من وہ اللہ کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں الْحَكِيمُ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا کہ انہیں احکام اللہ کھول کھول کر بتا دے پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے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 وَإِذ قَالَمُ سَالِ قَوْمِهِكُرُونِعْمَةَ اللهَِّ عَلَيكُمْ إِذْأَن جَكُمْ مِنْ آالِ فِي العونََثُ مُونَكُمْ سُ الععَذاَابِ وَيُذَبِّفونَ أَبنَا أَكُمْ وَيَتْتَحيونَ نِسَ بلاء من ربكم اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جب کہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے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 اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے کالموں ان حَمِيدٌ اور موسی نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ الئن یاتکوم نبؤ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا يعلمہم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك منه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 قالت رسلهم أفي الله شفق فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنت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 وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو تمہارا یہ منشاہ ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان کے پوجنے سے ہم کو بند کر دو تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ قالت لهم رسلهم ان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 اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے وما لنا نتوکل علی وقد هدانا سبلنا علی ما اور ہم کیوں کر اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں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 اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا ولا من كل مكان وما هو ومن ورائه عذاب وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا میں جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راک کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے الم تر ان اللہ خلق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 اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں جمیا گا سکو کن کم انتم مغنون عنا من عذاب دل من شيء قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے روسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لئے نہیں ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ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 وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بحشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے وہاں ان کے صاحب سلامت سلام ہوگا اَلَمْ تَرَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَشَجَرَةٍ أصلها ثابت في کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور ناپاک باغ کی مثال ناپاک درخت کسی ہے نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اس کو ذرا بھی قرار و سبات نہیں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 اور وہ برا ٹھکانہ ہے عن فإن الى النار اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو آخر کار تم کو دوزک کی طرف لوٹ کر جانا ہے وَلِي عبادي الذين آمنوا ويقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلود اے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردا اور ظاہر خرچ کرتے رہیں اللہ الذي خلق السماوات والارض انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے میں برسایا پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں حکم سے چلے اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَّا سَألتُمُ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 تو, تو بخشنے والا مہربان ہے من الناس ریویل ہوئی اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو مےوں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں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 ربنا وتقبل دعاء اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کے نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش اے پروردگار میری دعا قبول فرما سی اے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے وہ ان کو اس دن تک محلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی لا يرتد إليهم طرفهم هوا اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے ملادوری دعوت قبل ما من زوال اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا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 وقد وعند وإن كان لتزول منه اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں وہ تدبیریں ایسی غذب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائے تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا بے شک اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ یگانہ اور زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے اور اس دن تم گناہ کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں من قطران النار ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی